دیکھیے سب سے بڑی بات کہ جو بچہ گود لیا ایک تو جیسے اپنی خالہ کہو ہو بہن کہو بھتیجے کا بھانجے کہو جس میں باپ معلوم ہے اس کا باپ کون ایک تو یہ ہے نا صورت اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ کہ حضور علیہ السلام نے باپ کا بدلنے سے منع کیا نا یہ ہماری بہت عام چیز ہو گئی ہے میں اس کو برامت مانی اور میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں میں صرف مسئلہ بتاتا ہوں ایک آدمی سید نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سید کیسے کہلائے کہ جی برکت کے لیے سید لکھ دیا ایسے ہوگا تو کیا ہوگا سید سے متعلق احکامات مثلا سید اور ہاشمی کو زکوط نہیں دے سکتے صدقہ نہیں دے سکتے خیرات کا پیسہ نہیں دے سکتے آپ تو اب سید ہونے کے ناتے کچھ احکامات بھی ہیں اس کے تو آپ اگر اس طرح نقلی سید بن گئے ایک آدمی صدیق کے اکبر کی اولاد نہیں اپنے آپ کو صدی کی کیوں لکھ رہا ایک آدمی فاروق اعظم کے اولاد نہیں اپنے آپ کو فاروقی کی کیوں لکھ رہا ایک آدمی حضرت عثمان کی اولاد نہیں اپنے آپ کو عثمانی کی کیوں لکھ رہا یہ تو نہیں کہ پیر کا نام تھا محمد صدیق تو اپنے آپ بھی سدیقی بن گئے آگے چل کے لوگ یہ کہیں گے یہ تو صدیق اکبر کے اولاد باپ بدلنے سے منع کیا ایک تو باپ معلوم والا مسئلہ کہ آپ کے عزیز اقاریب میں سے کسی کا بچہ آپ نے گود میں لے لیا تب بھی آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے اسی کا نام لکھیں ایک ایسا کیس آ جائے کہ بچہ کہیں پڑا ہوا ملا اہدی سے آپ نے لے لیا کہیں سے لے لیا جس کے ماں باپ کا پتا نہیں ہے ایسی صورت میں بھی آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے کہ باپ کا نام بدلنا حرام ہمارے فخا نے اس پر فتوا دیا کہ کاغذات کی تکمیل کے لیے یا نکاح بیا شادی وغیرہ کے لیے تو باپ کا نام تو ہونا ضروری تو علماء نے لکھا عبد اللہ لکھ دے اس کے باپ کے کالم میں عبداللہ اللہ متلک اللہ کا بندہ تو ہوگا نا اس کا باپ کہیں اپنا نام نہیں لکھے گا مطلق دکھنے عبداللہ اللہ نکاح بھی اسی نام سے ہو جائے کہیں اندراج ہو امتحانی معاملات میں کالج یونیورسٹی کے معاملات میں یہ نام ڈال دیا جائے اور یہی نام چلے اپنے نام سے نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات ایک کو بتاتا ہوں جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں ایک بچے کو آپ نے پالا خاندان والوں کو معلوم نہیں کہ یہ لے پالک اب شادی کا موقع آیا لوگ پریشان ہیں کس کا نام لیا جائے اگر ہمارا نام نہیں لے تو کیا ہوگا کسی اور کا نام لے آپ جیسے میں نے بتا دیا عبداللہ اللہ پلا وہ ابد الغفار کے یہاں اب عبداللہ نام لے سارے نکا کے سننے والے کہیں یہ کا گپلا ہے بھائی ہم تو اس کو اس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا سمجھ رہے اب کیا کریں گے با اس کے عیب کو چھپانے کے لیے کسی فساد سے بچنے کے لیے آپ اگر لڑکی ہے تو لڑکی میں ایسا وکیل ایسے گواہ رکھیں جو چہرے سے لڑکی کو اور لڑکے کو جانتے بائی فیس لڑکا اگر اس قسم کا ہے تو لڑکے کے گواہ اور جو وہاں ہیں وہ ایسے ہوں جو لڑکے کو نام کے اعتبار سے جانتے ہو بھائی نے اس میں اگر آپ خالی لڑکے کا نام لے لیں باپ کا نام نہ لیں اور ان کو معلوم ہو کہ اس کا نکاح اس سے کیا جائے گا خالی مثلا لڑکے کا نام عبد الرحمان ولد عبد الجبار آپ نے لکھا اس کو چھوڑ دیے جی میں آپ کا نکاح عبد الرحمان اور فلاں بنتے فلاں سے آپ کا نکاح کرتا ہوں آپ نے قبول کیا وہ کہ قبول کر لیا اگر یہ چہرے سے جانتے ہوں تو نکاح ہو جائے اور کسی فساد سے بھی آدمی بچ جائے گا آپ کسی کا نام آپ میں اتنی بھی عقل نہیں جب میں اپنی گفتوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ہدف کوئی آدمی نہیں کہ کون آپ نے آ کے کی لکھتا ہے کون سدیقی لکھتا ہے کسی نام کو تو مجھے بدنام نہیں کرنا میں نے تو آپ کو شری مسئلہ بتا دیا جب شری مسئلہ بتا دیا تو جو بھی اپنے آگے نام لگا ہے اس کا یہ کہنا کرنا یا کہنا بالکل غلط ہوگا